باب خيار الشرط خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز إذا سمى مدة معلومة اچھا بھائی آج ہم خیار شرط کے بارے میں پڑھیں گے بھائی خیار شرط بھائی خیال شرط بھائی اس سے پہلے آپ خیار ایجاب اور خیار قبول کے بارے میں پڑھ چکے ہیں بھائی خیار ایجاب کس کو کہتے ہیں والا نام بھائی یار ایجاب اگر ذہن میں نہ پھر سن لیں بھائی آپ نے پڑھا بے کے لیے ایجاب اور قبول ضروری ہے بھائی اب اے شخص نے ایجاب کیا مثلا میری یہ کتاب ہے میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں میں نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کے ہاتھ دس روپے میں بیچی دس روپے میں ابھی آپ نے قبول نہیں کیا بھائی اب اپنے ساتھی سے آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ میں نے کہا مانا تو مجھے اس دوران شریعت نے اختیار دیا ہے میں چاہوں تو اپنی ایجاد کو کیا کروں واپس لے لوں یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا تو بس اب گیا یہ مسئلہ ہاتھ سے نکل گیا نہیں بھائی آپ کے قبول سے پہلے پہلے مجھے پورا اختیار ہے میں کیا کہہ دیتا ہوں بھئی نہیں بھائی نہیں میں کتاب نہیں بیچنا چاہتا میں کتاب بس مولانا خیال ختم ہوا تو یہ خیار ایجاب تھا جس کو میں نے استعمال کیا اور اپنے ایجاب کو کیا کر لیا ختم کر دیا سورج سمجھ میں آ گئی اور آپ کو شریعت نے خیار قبول دیا ہے وہ مشتری کو کیا جب میں نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کے ہاتھ بیچی تو آپ پر قبول کرنا ضروری ہوا تھا آپ کی مرضی ہے قبول کریں یا قبول نہ کریں تو یہ خیار قبول ہے مولانا آپ کو حاصل ہے آپ چاہیں تو قبول کر لیں آپ چاہیں تو کیا کر دیں رد کر دیں تو یہ خیار قبول ہے سمجھ میں اسی طرح خیار شرط ہے مولانا خیار رویت ہے خیار عیب ہے بھائی تو علماء نے لکھا بھائی یہ خیارات کی تعداد سترہ تک پہنچتی ہے بھائی کتنے قسم کے خیارات ہوتے ہیں پیک کے اندر مختلف قسم کے خیالات ہیں جو سترہ تک ہیں مولانا سترہ ان میں سے یہ تین جو ہے خیار شرط اس کا بھی باب آپ پڑھیں گے اس کے بعد اگلا باب آپ پڑھیں گے خیار رویت کا اس سے اگلا باب پڑھیں گے خیار ایب کا تو ان سترہ میں سے ان تین کو فقاہا اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں بھائی وجہ یہ کہ ان کے مسائل زیادہ ہیں بخشیں زیادہ ہیں یہ اہم ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں تو ان کی بخش ان کو مستقل بابوں کی صورت میں ذکر کرتے ہیں جبکہ خیار ایجا وہ تو مختصر سی چیز تھی بھائی خیار قبول کیا تھا ان کی اتنی زیادہ بخشیں وغیرہ نہیں جب ان کی بخشیں ہیں زیادہ یہ اہم ہیں تو ان تین کو ذکر کرتے ہیں بھائی پھر ان تین میں سے بھی سب سے پہلے کس کو ذکر کرتے ہیں بھائی یہ ترتیب بھی ان کے اندر اس کی بھی وجہ ہے وجہ یہ کہ وہ حکم کو تام ہونے سے روکتا ہے وہ بلکہ خیار شرط جو ہے خیار شرط جو ہے وہ ابتدائے حکم سے مانع ہے مولانا ابتدائے حکم سے اور خیار رویت جو ہے وہ تمام حکم سے مانع ہے اور خیار عیب جو ہے وہ لزوم حکم سے مانع ہے کیا بات لکھوائی میں نے بھائی یہ اہم بات ہے بھائی یاد رکھنا ہمیشہ بھائی خیار جو خیار شرط جو ہے چلو جلدی جلدی سب لکھ لو بھائی یہ بات اہم بات ہے اچھا خیار شرط کو پہلے ذکر کریں گے کیونکہ وہ مانیہ ہے ابتدائی حکم سے یار شرط کو پہلے ذکر کریں گے کیونکہ وہ مانیہ ہے ابتدائے حکم سے پھر خیار رؤیت کو ذکر کریں گے پھر خیار رؤیت کو ذکر کریں گے کیونکہ وہ مانیہ ہے کیونکہ وہ مانع ہے تمام حکم سے تمام حکم سے اور اس کے بعد خیار عیب کو ذکر کریں گے اور اس کے بعد خیار عیب کو ذکر کریں گے کیونکہ وہ مانع ہے لزوم حکم سے کیونکہ وہ مانع ہے لزوم حکم سے لکھ لیا بھائی سب سے پہلے کس کو ذکر کریں گے سیارے شرط کو کیونکہ وہ مانع ہے کسی سے ابتدائے حکم سے اس کے بعد کس کو ذکر کریں گے خیار رویت کو کیونکہ وہ مانع ہے تمام حکم سے اور تیسرے نمبر پر خیارے یار عیب کو ذکر کریں گے کیونکہ وہ مانیہ ہے لزو حکم سے بھائی بھائی بے کا حکم کیا ہے بے کا حکم کیا ہے بے کا حکم, حکم بھائی ملکیت حاصل ہونا تصرف کا حق ملنا یہ بے کا حکم ہے ملکیت کا حاصل ہونا تصرف کا حق ملنا یہ بے کا حکم ہے بھائی لکھ لیا بھائی اچھا اب ان باتوں کو ذرا سمجھو بھائی بھائی بے کا حکم کیا ذکر ہوا بھائی بھائی میں نے آپ سے کتاب خریدی میں نے کہا یہ کتاب آپ سے میں نے سو روپے میں خریدی آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کے ہاتھ سو روپے میں ایجاد بھی ہوا قبول بھی ہوا فوراً کیا حکم آ گیا ملکیت آ میں اس کتاب کا کیا بن گیا مالک, مالک, مالک بن گیا سورج سمجھ مجھے اس کتاب میں تفرخ کا حق حاصل ہو گیا ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں بھائی ان کو پیسے دے کر کتاب لی اب اس کتاب کو میں چاہے کسی کو ہدیہ کروں چاہے میں اس کتاب کو آگے بیچوں جو بھی کروں اب مجھے اس کتاب میں تصرف کرنے کا اختیار مل گیا تو کا حکم کیا ہے اس سے کیا حاصل ہوتی ہے ملکیت حاصل ہوتی ہے تصرف کرنے کا بھائی یہ بے کرنے سے پہلے میں اس کتاب کو بیچنا چاہتا یا کسی کو توحفے میں دینا چاہتا تو دے سکتا تھا پہلے مجھے اس میں تصرف کرنے کا حق لیکن بے کرنے کے بعد اب مجھے کیا ہوا تصرف کرنے کا حق مل گیا میں اس کا مالک بن گیا تو بے کا کیا حکم ہے ملکیت, ملکیت, ملکیت, ملکیت کا آنا اور ملکیت <ملاح> کا آنا تصرف کا حق حاصل ہونا یہ پے کا حکم ہے بھائی تو یاد رکھیے جو خیار شرط ہے یہ ابتدا حکم سے مانے ہے حکم کیا تھا ملکیت تصرف کا حق ملنا تو خیار شرط اس حکم کو آنے نہیں دیتا ابتدا سے اس کو روک لیتا ہے بھائی دیکھو یاد رکھو یہ بات مولانا کہ خیار شرط وضع ہے فتح کے لیے ہمارے نزدیک اہم بات ہے اس بات کی مولانا ہاں یہ کچھ مشکل باتیں آ رہی ہیں لیکن بس یہ نوٹ کرو ابھی ساری حل ہو جائیں گی انشاءاللہ شاء اللہ وے. خیار شرط ہمارے نزدیک فص کے لیے وضع کیا گیا ہے خیار شخص ہمارے نزدیک فسخ کے لیے وضع کیا گیا ہے بھائی خیال دیکھو خیالے شخص کیسے کس کو ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں میں پہلے بتلا چکا ہوں لیکن پھر سن لو مسن میں ایک چیز آپ کو ہاتھ بیچتا ہوں یا آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں لیکن ساتھ ہی کیا کہتا ہوں کہ بھئی یہ چیز میں نے آپ کے ہاتھ بیچی لیکن مجھے تین دن تک اختیار ہے اگر میں چاہوں تو بے کو کیا کر سکتا ہوں فسخ کر سکتا ہوں بے کو یہ چیز آپ ف... یہ فصح کر سکتا ہوں سورج سمجھ میں آئی آپ میرے پاس آئے تھے آپ نے مجھ سے کہا یہ میں آپ کی کتاب خریدنا چاہتا ہوں آپ نے بڑا زور لگایا بھائی میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ کتاب میں نے آپ کے ہاتھ بیچی آپ نے لیکن ایک شرط ہے کہ اس شرط پر بیچتا ہوں کہ مجھے اختیار ہے میں سوچوں گا اس بارے میں بھائی تین دن تک مجھے اختیار ہے تین دن میں چاہوں تو میں بے کو کیا کر سکتا ہوں فخ کر سکتا ہوں یا آپ کو میں نے مجبور کیا بھائی یہ چیز خرید لو آپ نے کیا کہا کہ یہ چیز تو میں خریدتا ہوں لیکن مجھے تین دن تک اختیار ہے تین دن میں, میں کیا کر سکتا ہوں بے کو فسخ کر سکتا ہوں تو یہ جو خیار شرط ہے اس کو وضع کیا گیا ہے فسخ کے لیے یعنی جس کو یہ خیار ہوگا وہ بے کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے سورج سمجھ میں آ گئی فصل کر سکتا ہے اور یہ آگے پڑھیں گے آپ زیادہ سے زیادہ تین دن تک جائز ہے تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں آپ نے اختیار رکھا ہے تین دن کے اندر آپ چاہیں تو بے کو کی اجازت دے دیں بے کو برقرار کو جائز رکھیں اور آپ چاہیں تو بے کو فصف کر دیں جس کو خیال ہے اس کو اجازت دینے کا بھی حق ہے بے کی اور اس کو بے کو فسخ کرنے کا بھی حق ہے یہ بات سب کو سمجھ میں آ, آ گئی بھائی تو معلوم ہوا خیار شرط کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے بے, بے, خصف خصف بے کو فسخ کرنے کے لیے لہذا آپ مجھ سے یہ کتاب لے گئے اور اس شرط پر آپ نے خریدی کہ آپ کو کتنے دن کا اختیار ہے تین دن کا اختیار ہے اب ان تین دن کے اندر آپ کو کیا اختیار کے بے کو فصح کرنا چاہیں تو فصح کر سکتے ہیں لیکن تین دن تک بھائی آپ نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی کیا حکم لگائیں گے بے لازم ہو گئی بے کیا ہو گئے بھائی یہ تھا فسخ کا اختیار آپ نے اس اختیار کو استعمال کیا جی آپ نے اس خیال کو استعمال نہیں کیا تین دن تک آپ کو فسخ کرنے کا اختیار تھا لیکن آپ نے بے فسخ نہیں کی اب بے کیا ہو گئی لازم اب آپ واپس کرنا چاہیں بھی تو واپس نہیں کر سکتے ہاں بائے کی مرضی ہے بعد میں بھی واپس لے لے وہ الگ بات ہے لیکن اگر بائے کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو واپس نہیں لوں گا اب تو اب آپ واپس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو خیال کتنے دن کا تھا تین دن, دن تک آپ فسخ کرنا چاہتے تو فسخ کر سکتے تھے آپ نے تین دن تک کچھ اختیار کو استعمال نہیں کیا تو بہ کیا ہو گئی لازم ہو گئی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی یہ مانا ہے بھائی کہ اس اختیار کو کس لیے ودا کیا گیا ہے فسخ کے لیے تو آپ کو جب تک یہ اختیار ہے آپ کیا کر سکتے ہیں فسخ اور جب مدت گزر گئی تو اب وہ اختیار باقی رہا اب آپ فسخ کر سکتے ہیں اب نہیں کر سکتے سورج سمجھ میں آ تو یہ ہے خیار شرط مولانا یہ مشتری بھی رکھ سکتا ہے بھائی بھی رکھ سکتا ہے اب بات چل رہی تھی کہ پہلے خیار شرط کو ذکر کریں گے بھائی تو خیار شرط کو کیوں ذکر کریں گے اس لیے کہ یہ اشتدائی حکم کو روکتا ہے آپ مجھ سے کتاب لے گئے میں نے کتاب آپ کے ہاتھ بیچی آپ لے گئے اور آپ نے کیا کہا کہ تین دن کا مجھے اختیار ہے تو خیار شرط کے ساتھ آپ نے کتاب خرید دی کہ تین دن میں اگر مجھے میرا ارادہ نہ ہوا لینے کا تو میں کیا کروں گا کتاب واپس کر دوں گا آپ کو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ لے جاؤ تو اب کتاب تو آپ لے گئے لیکن خیار شرط ہے مولانا بیچ میں اور خیار شرط ابتدائی حکم سے مانع ہے یعنی حکم کو آنے نہیں دیتا اس کی ابتدائی نہیں ہونے دیتا حکم کیا تھا بیع کا ملکیت کا حاصل ہونا تو کیا اب آپ مالک بن گئے اس کتاب کے نہیں بھائی دیکھو بیع ہوئی تھی بیع کے بعد یہ ملکیت آ رہی تھی لیکن خیار شرط نے اس ملکیت کو ابتدا سے کیا کر دیا روک دیا آنے نہیں دیا اس کی ابتدائی نہیں ہونے دی اس نے بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی بہ کے بعد کیا آنی چاہیے تھی ملکیت آنی چاہیے تھی آپ کو تصرف کا حق ملنا چاہیے تھا لیکن شرط نے اس حکم کی ابتد... حکم کو ابتدا سے ہی اس کی ابتدائی نہیں ہونے دی یعنی ملکیت آپ کی آئی ہی نہیں بھائی آپ کو اس میں تصرف کا حق حاصل ہی مثلا اب اگر آپ مجھ سے سائیکل خرید کر لے کر گئے تھے بھائی اب سائیک سائیکل آپ نے خرید لی اور کہا تین دن تک میں سوچوں گا اور خیار شرط آپ نے اپنے لیے گویا رکھ لیا تو ان خیار شرط کی وجہ سے کیا اب آپ سائیکل کے مالک بنے حالانکہ بے وہ ایجا ہو چکا ہے قبول بھی ہو چکا ہے لیکن حکم نہیں آیا آپ مالک نہیں بنے لہٰذا آپ اس میں تصرف کا حق بھی تو کا حق نہیں لیکن آپ نے کیا کام شروع کیا سائیکل لے گئے اب اس کو چلاتے پھر رہے ہیں تو آپ کا یہ چلانا معلوم ہوا آپ سائیکل لینے پر راضی ہو چکے ہیں اب ہیار کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا صورت سمجھ میں آئی بھائی آپ کو تو تو سرو کا حق نہیں تھا کہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں بھائی اس کو لیکن آپ نے اس چیز کو کیا کیا استعمال کرنا شروع کر دیا معلوم ہوا آپ بے پر کیا ہو چکے راضی ہو چکے ہیں آپ نے گویا اجازت دے دی ہے جب ہی تو وہ چیز استعمال کرنا شروع کر دی ہے بھائی سورج سمجھ میں آ جی تو خیار شرط مانع ہے کس چیز سے ابتدا حکم سے یعنی ابتداء سے ملکیت کو آنے ہی تصرف کے حق کو آنے ہی اس سے مانع ہے اس کو روکنے والا ہے جب کہ خیار رویت وہ تمام حکم سے مانع ہے کیا لکھوایا تھا میں نے آپ کو یعنی حکم آ بھی جاتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا بھائی میں نے آپ سے ایک سائیکل خریدی ہے جسے میں نے ابھی دیکھا نہیں تو مجھے شریعت نے فیارے روی دے دیا دیکھنے کے بعد اگر مجھے پسند نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں ایپ وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی بھائی بغیر ایپ کی بس مجھے پسند نہیں آئی دیکھتے تو میں کیا کر سکتا ہوں واپس کر سکتا ہوں یہ کیا کہلاتا ہے فیارے, فیارے روئے تو یاد رکھو گئی بغیر دیکھے کوئی چیز دے تو خیار رویت حاصل ہوتا ہے اور خیار رویت تمام حکم سے مانیہ ہے یعنی جب میں نے بغیر دیکھے چیز خرید لی ایجاب بھی ہوا قبول بھی ہوا تو بے آ گئی بے ہو گئے مانا نام اور حکم آ گیا کون سا حکم آیا ملکیت آ اور تصرف کا حق تصرف کا حق آ لیکن ابھی پورا نہیں ہوا پوری طرح نہیں آیا یوں کہو پوری ملکیت آ رہی ہے لیکن پوری طرح نہیں تصرف کا حق آ رہا ہے لیکن پوری طرح یعنی پوری طرح تو وہ حکم پورا نہیں آیا بھائی سورج سمجھ میں آ اور خیار عیب جو ہے وہ لز میں حکم سے مانع ہوتا ہے مثلا میں نے آپ سے ایک چیز خریدی ایجاب بھی ہوا قبول بھی ہوا وہ چیز میں لے گیا بھائی چند دن بعد مجھے پتہ چلاؤ ہو اس کے اندر تو یہ عیب ہے معلوم ہو اس نے مجھے ایبدار چیز فروخت کی تھی شریعت نے مجھے حق دیا کہ میں اس عیب کی وجہ سے اس چیز کو واپس کر دوں یہ کیا کہلاتا ہے خیار ایب کہلاتا ہے مولانا خیار ایب کہلاتا ہے اور اب دیکھو مولانا تو یہ خیار عیب کی وجہ سے میں چیز واپس کر سکتا ہوں تو بھائی بیگ میں جب ایجاب ہو گیا قبول ہو گیا تو بیگ کو تو لازم ہو جانا چاہیے تھا اب ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا لیکن عیب کی وجہ سے میں کیا کر سکتا ہوں وہ چیز آپ کو واپس کر سکتا ہوں تو گویا کہ خیار عیب مانع ہے لزوم حکم سے جس سے <تصفح> یعنی ملکیت آپ کی پیدا ہوئی تصرف کی پدا بھی ہوئی اور وہ پورے بھی ہو گئے پوری ملکیت آ گئی پورا تصرف کا حق آ گیا لیکن لازم نہ رہا جب عیب کا پتہ چلے آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی جب آپ مالک بن گئے تصرف کا حق آپ کو مل گیا ہے تو وہ تو کیا ہونا چاہیے لازم ہونی چاہیے بے اب آپ کو واپس کرنے کا اختیار ہونا چاہیے نہیں بھائی سمجھ میں آپ تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں یا خیال آئب کی وجہ سے, سے سورج سمجھ میں آگے بھائی تو خیار شان کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے خیال شان کو وضاح کس کے لیے کیا گیا ہے میں وزا کی بات کر رہا ہوں بھائی کس لیے بنایا گیا ہے اس اختیار کو بھائی <تصحیح> <تصح> بے خوف فصح کرنے کے لیے تو اس کو اختیار کرے گا تو بے فصح کر سکتا ہے اس کو استعمال نہیں کیا دوست اور مدت گزر گئی تو بے خود بخود فسخ نہیں ہوگی بلکہ کیا ہو جائے گی <تصح> <تصح> لازم ہو جائے گی بھئی. اور سب سے پہلے خیار شرط کو ذکر کریں گے کیوں پہلے خیار شرط کو کیوں ذکر کریں گے حکم سے مانے ہے دوسرا اس کا مالک نہیں بنے گا پھر اس کے بعد خیار رویت کو ذکر کریں گے کیوں بھئی؟ کیونکہ وہ تمام حکم سے حکم آ جاتا ہے اس کی ابتدا تو ہو جاتی ہے لیکن پوری پورا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد خیار آیب کو ذکر کریں گے حکم کی تدا بھی ہو جاتی ہے پورا بھی ہو جاتا ہے لیکن لازم نہیں رہتا آئ کی وجہ سے کو توڑ دیا جاتا ہے اور وہ چیز واپس دی جانا خیار ہے باول مشتری خیار شرط جائز ہے بے کے اندر بائے کے لیے بھی اور مشترک کے لیے خیارو سلاسطیا فمادونا اور ان دونوں کو بھائی اختیار ہوگا تین دن کا فما یا اسے کم کا تین دن یا تین سے مطلب آپ نے کہا ایک گھنٹے تک مجھے اختیار ہے میں اپنے ایک ساتھی سے مشورہ کر لوں بھائی یا دو گھنٹے کا جتنے کا بھی رکھنا چاہیں لیکن تین دن سے تین دن کا ہونا چاہیے یا تین دن سے کم کا بھائی تین سے زیادہ نہیں اکثر کا اور اس سے زیادہ کا جائز نہیں ہے صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی جائز ہے کب جائز ہے معلوم جب کہ وہ ذکر دیں مقرر کر لیں کوئی معلوم مدت بھائی مہینے تک ہے دو مہینے تک ہے تین مہینے تک ہے مدت مقرر ہونی چاہیے بھائی یہ نہیں کہ چند دنوں تک مجھے اختیار ہے بھائی چند دنوں یہ کوئی مقررہ ہوئی بات हुँ. نہیں بھائی مقررہ مدت ہونا چاہیے بھائی تو صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے اس سے زیادہ بھی جبکہ کوئی معلوم مدت جو ہے ذکر کر دیں مقرر کر لیں بھائی آپ نے یہاں تک پڑھا بھائی یہ خیار کون رکھ سکتا ہے بھائی خیار شونو بائ بھی رکھ سکتا ہے اور سکتا اچھا صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو سائیکل بیچی میں نے کیا کہا یہ سائیکل میں نے آپ کے ہاتھ بیس روپے میں فروخت کی آپ نے سائیکل خرید لی لیکن میں نے ساتھ خیال بھی اپنے لیے رکھ لیا کہ مجھے اختیار ہے اگر دو دن تک میں چاہوں تو میں کو کیا کر سکتا ہوں فسن کر سکتا ہوں بھائی یہ سائیکل واپس آپ سے لے سکتا ہوں لے سکتا ہوں تو خیار کس نے رکھا بائے, بائے, بائے, بائے, بائے نے تو جب بائے خیار رکھے تو یاد رکھیے مبیا اس کی ملک سے نہیں نکلا مبیا اس کی ملک سے ملک نہیں, نکلا. نہیں نکلا نہیں نکلا لہذا سائیکل آپ لے گئے تھے آپ نے اپنے پاس گھر میں سائیکل کھڑی کی اور رات کو کوئی چور آیا سائیکل اٹھا کر لے گیا یا مولانا آگ لگی وہ سائیکل جل گئی سائیکل جل گئی تو اب آپ پر زمان آئے گا مولانا کیا آئے گا زمان. زمان آئے گا کتنا زمان آئے گا بھائی آپ کی اور میری بہ ہوئی تھی ہزار روپے میں مسالہ آپ کی میری بہ کتنے میں ہوئی تھی ہزار روپے میں بہ ہوئی تھی اب آپ بتائیے زمان کتنا آئے گا ان پر وہی مشتری پر کتنا زمان آئے گا جبکہ کہ خیال نے رکھا تھا اور بائیں جب خیال رکھے تو چیز اس کی ملکیت سے نہیں نکلتی ابھی بھی مالک کون بائیں ہے اور وہ چیز حالات کس کے پاس ہو گئی مشتری نے اس کی اجازت سے قبضہ کیا تھا لیکن چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی اب اس پر لازمی بات ہے زمان آئے گا اب وہ زمان کتنا ہوگا بھائی جی یہ جو آپ کے اور میرے درمیان پیسے طے ہوئے تھے ہزار اس کو کہتے ہیں سمن ایک, ہوتی ہے ایک ہے سمن ایک ہے قیمت دونوں میں فرق کا پتہ ہے سمن کس کو کہتے ہیں جو بائیں مشتری کے درمیان طے ہو جائے وہ سمن کا ریٹ ہے وہ کیا کہلاتا ہے قیمت کہلاتا ہے ہمارا نام آپ ہم دونوں نے تو اس کی سمن کتنے مقرر کیے ہیں ہزار لیکن بازار میں ہو سکتا ہے اس جیسی سائیکل چھ سو کی ہو یا ہو سکتا ہے اس جیسی سائیکل پندرہ سو کی ہو تو کم بھی ہو سکتا ہے بازار والا نہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور برابر بھی تو سمجھ اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہیں مثلا سائیکل تو ہے چھ سو والی لیکن آپ کو چونکہ پسند بہت تھی تو آپ اسے ہزار میں بھی خرید لیتے ہیں سورج سمجھ میں آ ہزار میں بھی یا سائیکل تو ہے پندرہ سو کی لیکن مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے میں کتنے میں آپ کو دے رہا ہوں ہزار میں سمجھ میں آیا تو سمن کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی اور برابر بھی ہو سکتے ہیں لے تو اب یہ جو بازار کا تو اچھا وہ سائیکل اب آپ کے پاس ہلاک ہو گئی تو یاد رکھیے فقہ کرام فرماتے ہیں اس صورت میں مشتری پر زمان آئے گا لیکن زمان سمن کا نہیں آئے گا بلکہ قیمت کا آئے گا کس کا زمان آئے گا قیمت کا زمان آئے گا بھائی بھائی کیوں قیمت والا زمان کیوں آئے گا وجہ بھائی دیکھو جب کیار نے رکھا تھا تو مبیع اس کی ملک سے نکلا مبیع اس کی ملک سے تو مشتری اس کا مالک نہیں بنا ابھی مشتری مالک نہیں بنا کہ وہ سائیکل ختم ہو گئی مبیع ختم ہوا جب مبیع ختم ہوا تو بے کیا ہو گئی ختم ہو گئی بھائی میں نے کیا بتلایا تھا مبیع ختم ہو جائے تو بے کیا ہو جایا کرتی ہے تو بے ختم ہو گئی جب بی ختم ہو گئی تو اب اس پر سمن آئے سمن تو تھے بے کی وجہ سے اور بیل ختم ہو گئی تو سمن بھی نہیں آئیں گے بلکہ اب کیا دینا پڑے گی سورج سمجھ ہے اگر بہ ہوئی ہوتی پوری پھر تو سمن آتے لیکن بے پوری ہوئی تھی مبیا اس بائی کی مل سے نکلا تھا تو بی پوری نہیں ہوئی پوری نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کیا ہو گیا مبیا ختم جب میاں ختم تو بے بھی ختم اور بے کی وجہ سے کیا آنے تھے سمن آنے تھے تو وہ سمن بھی چلے گئے اب کیا دینا پڑیں گے قیمت دینا پڑے گی بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں وقار کی ہی اور بائے کا اختیار بھائی یہ روک دیتا ہے مبیع کو نکلنے سے ممل کی اس کی ملکیت سے یعنی ببیا بائے کی ملکیت سے نہیں نکلتا فعیم قبضہ المشتری پس اگر مشتری نے کیا کر لیا اس پر قبضہ کر لیا یعنی بائی کی اجازت سے فالا کا بھی ہلاک ہوا یدی ہی اس کے قبضے میں اس کے قبضے کے اندر ہی وہ چیز کیا ہو گئی ہلاک ہو گئی تھی مدتیاری کس کے اندر مدت خیار کے اندر اندر زمین ہو تو وہ زمین ہوگا کتنے کے ساتھ قیمت کے ساتھ مدت خیار کے اندر بھائی اگر مدت خیار گزر چکی ہے پھر کیا حکم لگائیں گے بھائی مدت خیار تھی دو دن دو دن کے اندر اس نے مجھے کہا کہ میں بے فص کرتا ہوں بھائی چوتھے دن جا کے سائیکل مسنگ جلی ہے اس نے دو دن کے اندر مجھے بتلایا دو دن کا خیار تھا میں بھائی بائی نے خیار رکھا تھا کس نے رکھا تھا نے کیا کہا تھا میں نے دو دن کا مجھے اختیار ہے بے کو پسخ کرنے کا میں نے دو دن میں آپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں بے فسخ کرتا ہوں میں نے فسخ کا حق استعمال نہیں کیا فوراً کیا حکم لگا دیں گے نبیل. بے لازم ہو گئی بے کیا ہو گئی نبیل. لازم ہو گئی معلوم بے ہو چکی ہے اب آپ اس کے کیا بن چکے مالک نبیل. بن چکے ہیں مولانا اور اب اب آپ کو پاس سائیکل ہلاک ہوئی ہے تو اب آپ کو سمن دینے پڑیں گے بھائی کیا دینے پڑیں گے ہو چکی ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی <تصفيق> لا يمنع ابو یوسف محمد ان حال ہی ہالکہ یہ تو وہ صورت تھی جب خیار بائی نے رکھا تھا اگر خیار مشتری نے رکھا تو اب یاد رکھیے مولانا مبیع بھی آپ کی ملک سے نکل جائے گا آپ نے مجھ سے سائیکل خریدی اور خیار آپ نے رکھا آپ نے کہا مجھے اختیار ہے دو دن تک میں کیا کر سکتا ہوں بے کو فسخ کرنا چاہوں تو فسخ کر سکتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں یہ سائیکل بھائی آپ سائیکل لے گئے مولانا سائیکل لے گئے تو خیار کس نے رکھا بائی نے یا مشتری نے مشتری نے بائی خیال رکھتا تھا تو مبیا اس کی ملک سے نکلتا تھا نہیں نکلتا تھا لیکن مشتری جب خیار رکھے تو مبیا بائی کی ملک سے نکل جاتا ہے اب بائی اس کا مالک نہیں رہا بھائی اچھا بائے تو مالک نہیں رہا کیا مشتری اس کا مالک بن گیا یا نہیں بنا اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ مالک نہیں بنا بھائی امام صاحب کیا فرماتے ہیں وہ مالک نہیں بنا مشتری مالک نہیں بنا بھائی اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مبیا جب بائی کے ملک سے نکل گیا تو یہ ضروری ہے کہ اب مشترک کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ وہ اس کا مالک بن گیا خیال کس نے رکھا مبیا بائی کے ملک سے نکلا یا نہیں نکلا بائی کے ملک سے بات میں تو اتفاق ہے کہ مبیع بائیک کی مل سے نکل گیا اب آگے مشترک کا مالک بنا یا مالک نہیں بنا صاحبین فرماتے ہیں مالک بن گیا امام صاحب فرماتے ہیں مالک نہیں بنا بھائی دلیل بھی یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں بھائی ابھی بے کا حکم تصرف نہیں آیا سمن کس کے پاس ہے مولانا ابھی تو مشتری کے پاس ہی ہے بھائی اس نے کیا کہا تھا دو دن تک مجھے اختیار ہے بھائی بے ہو گئی ہے بھائی میں لے لوں گا نہیں تو کیا کر لوں گا دو دن تک آپ کو اطلاع دے دوں گا اگر میں نے بے فسخ کرنی ہوئی تو چیز میں لے لوں گا نہیں تو دو دن کے اندر واپس کر دوں گا بھائی آپ دیکھو سمن ہے مشتری کے پاس اور مبیے کے بارے میں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں جی امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ مشتری صاحبین کیا فرما رہے ہیں کہ مشتری اس کا مالک بن گیا امام صاحب فرماتے ہیں بھائی یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ اپنے معاوضہ ہے کیا ہے عقد اقدہ ہے جس کے اندر دونوں طرف سے عوض دیا جاتا ہے چیز کا اور عقد معاوضہ کی بنیاد کس پر ہوتی ہے مساوات برابری ہونی چاہیے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے دونوں ایوزین دونوں بدلین ایک ہی شخص کے ملک میں داخل ہو گئے سمن کا مالک بھی کون ہے ابھی مشترک مدیے کا مالک بھی آپ کس کو قرار دے رہے ہیں جی, جی. تو بدلین ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو گئے حالانکہ مساوات ہونی چاہیے تھی ایک چیز کا مالک ایک بنتا ہے تو دوسری چیز کا مالک جی, جی. دوسرے کو تو بدلیں ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو جائیں گی آپ نے معاوضہ میں جو کہ جائز جی. نہیں بھائی شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی مخیار کس نے رکھا تھا جی. مشتری نے تو مبیا بائی کی ملک سے تو نکل گیا صاحبین فرماتے ہیں مشتری اس کا مالک بھی بن گیا امام صاحب فرماتے ہیں مالک نہیں بنا امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اگر مالک قرار دے دیا جائے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی لا کہ آخر معاوضہ میں بدلین کیا ہو جائیں گے ایک ہی آدمی کی ملک میں جمع ہو جائیں گے جو کہ درست نہیں ہے بھائی دونوں چیزیں ایک ہی دونوں کا ہی مالک بن جائے بھائی سورج سمجھ میں آ بھائی جبکہ امام صاحب کیا فرماتے تھے مالک نہیں بنے گا صاحبین فرماتے ہیں نہیں مالک بن جائے گا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اگر مبیا ہم یہ کہیں بائیں کی ملک سے نکل گیا تو لازمن کہنا پڑے گا کس کے ملک میں داخل ہو گیا مشتری کے ملک میں داخل ہو گیا اگر مشتری کے ملک میں بھی اس کو داخل نہ مانے جیسے کہ آپ فرماتے ہیں تو اس صورت کے اندر تو زوالش ہے لا الہ مالک لازم آئے گا کیا لازم آئے گا جی کیا لازم آئے گا بھائی زبان سے دوہرایا کرو بھائی زوالش ہے لا الہ مالک لازم آئے گا اس بات پر سے اتفاق تھا خیال مشتری نے رکھا تو مبیع آب بائی کی ملک سے نکل گیا جب اب با معلوم ہوا بائی کا مالک نہیں جب بائے مالک نہیں تو لازمن کس کو مالک قرار دینا پڑے گا مشتری کو مالک قرار دینا پڑے گا اور اگر مشتری کو مالک قرار نہ دیا جائے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی ہے زوال شہر لا مالک لازم آتا ہے اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک چیز مملوک بھی ہو اور اس کا کوئی مالک بھی نہ ہو مملوک بھی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں بائے کی ملک سے بھی نکل گئی مشتری بھی اس کا مالک نہیں بنا تو یہ چیز مملوک ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے بھائی دلیلیں سمجھ میں آئیں بھائی دوبارہ سن لو مسئلہ بھائی یاد رکھو خیار شرط بائے بھی رکھ سکتا ہے خیار شرط مشتری بھی رکھ سکتا ہے خیار شرط اگر بائے رکھے گا تو مبیا اس کی ملک سے نہیں نکلتا مانا مبیوں کی مل سے لیکن اس دوران اگر مدت کے اندر مشتری نے اس پر قبضہ کیا اور وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس پر زمان آئے گا لیکن زمان کیا آئے گا قیمت آئے گی کی سمن کیوں نہیں آئیں گے کیونکہ ابھی بیل پوری نہیں ہوئی تھی پوری نہیں ہوئی جب بہ پوری پوری نہیں ہوئی اور مبیا ہلاک ہو گیا اور مبیا ہلاک ہو جائے تو بیہ کیا ہو جاتی ہے ختم, ختم ہو جاتی ہے جب بہ ختم ہو عطلة عطلة عطلة ہو گئی تو اب سمن کہاں سے ہیں سمن تو تب آتے جب کہ بہ کیا ہو جاتی پوری ہو جاتی تو بہ ختم ہوئی تو سمن بھی نہیں آئیں گے آپ کیا آئیں گے زمان بھائی ہی فیمت آئے گی فیمت آئے گی جبکہ دوسری صورت خیار کون رکھتا ہے بھائی ہاں مشترکیار رکھتا ہے بھائی تو اس صورت میں بھائی مبیع بائی کی ملک سے نکل جاتا ہے امام صاحب بھی فرماتے ہیں مبیع بائی کی ملک سے نکل گیا آپ صاحب بھی کیا فرماتے ہیں مبیع بائی کی ملک سے لیکن کیا یہ مبیع مبیہ باعث مشترکہ ملک میں داخل ہوا یا داخل نہیں ہوا اس میں اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ مشترکہ ملک میں بھی داخل نہیں کیونکہ اگر یہ مشترکہ ملک میں داخل ہو جائے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی ہے کہ عقد معاوضہ کے اندر دونوں بدلیں ایک ہی شخص کی ملک میں جمع ہو جائیں گے اور شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ عقد معاوضہ ہو اور اس میں دونوں بدلین کیا ہیں؟ ایک آدمی ہی کی ملک میں جمع ہو جائیں بھائی معاوضہ کی بنیاد تو مساوات کرے ایک ایک چیز کا مالک بن رہا ہے تو دوسرے کو دوسری چیز کا مالک بننا چاہیے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں مشتری اس کا مالک بن جائے گا اگر مشتری کو مالک قرار نہ دیا جائے تو اس صورت میں دیکھو بائی کے مل سے بھی نکل گئے اور مشتری بھی اس کا مالک نہیں تو زوال شاید لا الہ مالک لازم آئے گا یعنی کوئی چیز مملوک بھی ہو اور اس کا کوئی مالک بھی نہ ہو اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ہے, بھئی کہ ایک مملوک بھی ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں آپ کہہ رہے ہیں اور مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوئی تو وہ بھی مالک نہیں تو چیز تو ہے مملوک اور مالک اس کا کوئی بھی نہیں بھائی دیکھیے مارانا وخیارشت اور مشتری کا خیار وہ منع نہیں کرتا روکتا نہیں ہے مبیع کو نکلنے سے بائک کی ملک سے اللہ مشتری اللہ فتح رحم اللہ مگر یہ کہ مشتری جو ہے اس کا مالک نہیں بنتا امام صاحب کے نزدیک وقال ابو یوسف محمد الرحم اللہ اور صاحب فرماتے یم مشتری کیا ہے اس کا مالک بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے فائن ہالاکہ بھی ید ہی بس اگر ہلاک ہو جائے وہ چیز اس کے قبضے میں ہال کا سمن تو ہلاک ہوگی بھائی کس کے بدلے میں سمن کے بدلے میں ہلاک ہوگی مولانا کیونکہ چیز اس کی ملک میں ختم ہوئی ہے تو اب اس کو کیا دینا پڑے گا سامان کے طور پر سمن دینے پڑیں گے بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی مران